حضرت سعید بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعلیٰ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے ایک آدمی آیا اس سے نماز پڑھی اور پھر ان کلمات سے دعا مانگی اللہ مغفی و رحم انہی اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما پیارے اکس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجل دا مفلی اے نمازی تو نے جلدی کی اجاث اللہ بیما ہوا وسل یا سمد ال جب تو نماز پڑھ کے بیٹھے تو پہلے اللہ کی حمد کر جیسی اس کے لائق ہے اور مجھ پر درود پاک پڑھ پھر اس کے بعد دعا مانگ داوی کا بیان ہے کہ اس کے بعد ایک اور شخص نے نماز پڑھی پھر فارغ ہو کر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علی والی وسلم درود پاک پڑھا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم نے عشا فرمایا ائی والے نمازی تو مانگ تو دعا مانگ قبول کی جائے گی مٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین ابھی جو روایت آپ کو بیان کی گئی ہے اس سے معلوم ہوا کہ اگر دعا مانگنے والا قبولیت کا طالب ہے طالب ہے تو اسے چاہیے کہ دعا کے اول آخر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولی وسلم پر دور پاک پڑھا کرے جیسے عموماً ہم اپنی نمازوں میں اس طرح کا نمازوں کے بعد آپ نے امیر سنت کو بھی دیکھا ہوگا جو ایک اپنے کا انداز ہے الحمد رب العالمین و والسلام وسلام سید المرسلین ہے نا پھر اس کے بعد ایک دعائی ہے درود اس کو دعائی کہتے ہیں جز اللہ محمد تو یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بڑی پیاری اور رحمت کی دعا ہو گئی بڑی پیاری دعا ہو گئی اس کے بعد الحمدللہ دعا مانگیں پھر آخر <ingoality> میں بھی درود پاک پڑھتے ہیں ہم لوگ درود آیت کریمہ پڑھتے ہیں آیت درود جو کہلاتی ہے اس کے بعد سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم درود پاک پڑھتے ہیں تو اس طرح الحمدللہ یہ ایک انداز ہے